لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت بتادمل بطورہ بے سکارا شدید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کا ذکر فرمایا ہے جن کے تین قسمیں ہیں ایک علامات بعیدہ اور دوسری قسم علامات متوسطہ اور تیسری قسم علامات قریبہ علامات بعیدہ وہ علامتیں جو قیامت سے کافی دور ہیں یا دور تھیں جو واقع ہو چکی جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے کو قیامت کی علامت قرار دیا ہے باعث تو وسطاطین کہ مجھے قیامت سے قبل نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ صلی اللہ و سلم نے اپنی وفات کو بھی قیامت کی علامت قرار دیا ہے اور کچھ علامات متوسطہ ہیں جو بیچ کے دور میں واقع ہوں گی اور ان کے بعد جو قریبی علامات ہیں ظاہر ہوں گی جیسے دجال کا فتنہ ہے یا جوج و مہجوج اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب علامات قریبا ہیں جو علامات متوسطہ کے بعد ظاہر ہوں گی صحیح بخاری کے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ علامتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ روایت محدث امت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلۃ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم العلم اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی نبیلیہ صلی السلام نے علم کے اٹھائے جانے کی کیفیت ایک حدیث میں بیان کی ہے کہ ان اللہ لا یقبذ العلم علم من صدور الرجال ولاکن یکبل بے قبل علما کہ اللہ رب العزت علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے علماء کے سینے سے محو کر دے اور ان کے سینوں سے اس کو مٹھا ڈالیں ولاء یقب القد العلما بلکہ اللہ رب العزت علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا اور یہ دور بھی ایسا دور ہے کہ علماء جو راسقین ہیں وہ تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنا علم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو یہ علامت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور دوسری علامت بتخر دلاسل زلزلے کثرت سے آئیں گے ہر دوسرے چوتھے دن آپ زمین کے کسی بھی حصے پر زلزلے کی آمد کی خبر سنیں گے جو بہت سے لوگوں کی ہلاکتوں اور املاک کی تباہیوں پر منتج ہوگا اور تیسری علامت یا تقارب الزمان زمانہ قریب آ جائے گا وقت قریب آ جائے گا اس سے مراد وقت کی بے برکتی ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی ابھی صبح نکلی اور شام ہو گئی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تو جو وقت کی برکتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور چوتھی علامت آپ نے بیان فرمائی وہ الفتن اور بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے جن کی یلغار انسان کے دین پر بھی ہو سکتی ہے ایسے ایسے مسائل مفتیان جو بے دریغ فتوے دیں گے جن کا وجود امت کے لیے ایک فتنے سے کم نہیں ہے جو ایسے فتمیں جن کی یہ الغار انسان کی عزت پر اور انسان کی املاک پر ہوگی جو انسان کی صحت پر ہوگی ایسی ایسی بیماریاں جو اس سے قبر سنی نہ گئی ہوں وہ ظاہر ہوں گی ڈاکہ زنی ہوگی چوری چکاری ہوگی اور عزتوں کے لٹیرے سے پھر رہے ہوں گے یہ فدنوں کا ظہور ہے جنہیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور پانچویں علامت یکفر الحرج حرج بڑھ جائے گا الحرج اور قتل حرج سے مراد قتل و غالت گری قاتل دندناتے پھریں گے اور قتل و غارتگری حد سے بڑھ جائے گی یہ پانچ علامت ایک ہی حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور ہم ان پانچوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں زلزلوں کی کثرت ایک علامت ہے اور چند دن قبل کا ہولناک زلزلہ جس کا سب نے مشاہدہ کیا جس کی شدت ایک ریکارڈ درجے کی تھی اس سے قبل اتنا شدید زلزلہ کبھی نہیں آیا مگر چونکہ اس کی گہرائی زمین میں زیادہ تھی اس لیے سمجھ لو کہ موت ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی ورنہ ہو سکتا ہے کہ آدھا پاکستان کھنڈر بن جاتا اس سے قبل زلزلہ اس سے ہلکا تھا جو دس لاکھ افراد کی ہلاکت کا باعث بنا اور یہ زلزلہ اس سے شدید تھا اگر یہ اسی طریقے سے آتا تو بڑی تباہ کاری ہوتی بڑی بربادیاں ہلاکتیں ہوتی اللہ رست نے اس طرح ہمیں جھنجھوڑا ہے اور تنبیہ فرمائی ہے رسول کریم علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ میری امت کو کسی اجتماعی عذاب کے لپیٹ میں نہ لانا اور اللہ نے یہ دعا قبول کر رکھی ہے ورنہ یہ امت اپنے اعمال کی بنا پر ایک تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے اللہ رزت بار بار جھنجھوڑتا ہے اور تنبیہ فرماتا ہے یہ بھی ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ موت ہمارے پاس سے گزر گئی جو لوگ اس زلزلے میں ہلاک ہوئے وہ ہم سب کے لیے عبرت اور رسیحت ہیں ہم یہ سوچیں اور سمجھیں کہ یہ موت ہمارے بھی قریب ترین تھی اللہ نے ایک اور موقع فراہم کر دیا کہ ہم رجوع کریں اور توبہ اور استغفار کریں حکمت الٰہیہ یہی ہے کہ جو لوگ باقی بچتے ہیں وہ ہماری طرف لوٹ آئیں اور توبہ اور استغفار کے ذریعے ہماری طرف رجوع کر لیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے اور اگر یہ بدعمالیاں اسی طرح قائم رہیں اور جاری رہیں بردار کا اعداد دنیا اور آخرت میں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور اسی طرح بربادی پھیل سکتی ہے ہم یہ دیکھیں کہ آخر ایسی کون سی معصیتیں سرزد ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا اور وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا جب معصیت پھیل جائے اور ہر گھر میں داخل ہو جائے تو معصیت تو اللہ کی غیرت کو دلکار تھی نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یہاں اندار و ان اللہ یغار بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی بندہ غیرت میں آ کر قتل تک سے درخ نہیں کرتا تو اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے فرمایا اللہ بغیر بیما ہر روایلہ اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ ایسا عمل کرے جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو پامال کرے کسی گناہ یا معصیت کا ارتکاب کرے کسی امر حرام کو اپنے لیے حلال سمجھ بیٹھے اور اس کا ارتکاب کر ڈالے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار تھا لیکن ایسا گناہ ایسی معاشیت جو ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو وہ کس قدر اللہ کی غیرت کو دلکارنے والی ہوگی آج اگر غور کریں تقریباً دو گناہ ایسے ہیں دو معصیتیں ایسی ہیں جو ہر گھر میں داخل ہو چکی ایک تصویر ٹی وی کی شکل میں موبائل کی شکل میں اور نہیں تو یہ شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ کی شکل میں فوٹو تو حرام ہے نا نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ لعن اللہ, اللہ کی لعنت مصورین پر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ يوم قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں تصویریں بناتے ہیں بنواتے ہیں انہیں شد شدید ترین آزاد ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی معصیت اور نافرمانی ہے خالق کائنات کے ساتھ تشکو ہے کیونکہ مصور اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصور نہیں ہو سکتا کی تصویریں کھینچنے والے اور کھنچوانے والے مصور بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ میں مصور تھا میں نے تصویریں بنائی اور روح ڈالی اپنی تصویروں میں ما جو تصویریں تم بنا کر آئے ہو ان میں تم روح ڈالو روح پھونکو ان میں روح ڈال سکیں گے روح کھونک سکیں گے پھر کیسے جان چھوٹے گی اور یہ ایک ایسی ماسیت ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکی ٹی وی کی شکل میں اور دیگر جو آلاتے ویڈیو ان کی شکل میں کچھ نہیں تو موبائل کی شکل میں اور کچھ نہیں تو یہ کرنسی نوٹوں کی شکل میں باہر کہتے کہ فتنہ ایک امید اختیار کر چکا ہے اور ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے اور دوسری معسیت سود سود یہ تو سراہتن ہر گھر میں داخل ہو چکا یا پھر بل واسطہ جو لوگ سود سے بچتے ہیں ان کے گھر بھی سود سے خالی نہیں ہے ایسا ساز و سامان ضرور ہوگا جو ایسی کمپنیوں نے تیار کیا ہوگا جن کی اساس سود پر ہے جن کا کاروبار سودی ہے اور جن کی معیشت اس حرام شئے پر قائم ہے بندہ خود تو اس میں ملوث نہیں ہے لیکن دوسروں کا تلوث اس کے گھر میں داخل ہو چکا ہے نبی الاسلام کی حدیث بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا سود کی گرد و غبار جو ہے ہر ناک میں داخل ہوگی کسی ناک میں براہ راست اور کسی ناک میں بال تو یہ معاشیت بھی ایک عمومی اختیار کر چکی ہے ایک ٹیلی ویژن کی معیشت اور یہ بات یاد رکھو اللہ رب العزت کی جو تنریح ہے اور جو اس کا اہداف ہے ایک گناہ کے ارتکاب پر وہ عمومیت سے نازل ہوتا ہے اور وہ زنا ہے ذنا ہو یا مقدمات زنا ہو انتہائی خطرناک جرم میں اور ٹیلی ویژن جو ہے اس میں بے حیائی کی چھاپ ہے ایسے پروگرام کثرت سے موجود ہیں جو کہ بے حیائی پر قائم ہیں حیا نام کی کوئی چیز نہیں اور یہ سارے امور مقدمات ذنا میں سے جو اللہ کی غیرت اور اس کے عذاب کو دلکارتے ہیں اے ابن اعظم اے انسان اب بھی اگر تو اپنی روش پر قائم ہے اتنی زبردست تنقید دیکھنے کے بعد بھی اتنا شدید زلزلہ ملاحظہ کرنے کے بعد بھی اس کا مانا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی تدبیروں سے بے خوف ہے کوئی حیا نہیں کوئی خوف نہیں تو یہ سب جو کچھ ہم نے اور مشاہدہ کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ توبو اللہ تو نسو کہ اللہ کے دربار میں سچی اور خالص توبہ کر لو اللہ جہ یہ ایک حکمت ہے ہم دنیا کے عذاب چکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ آئے اب تو پلٹ آؤ اب تو رجوع کر لو یہ زلزلہ اس کا مشاہدہ کر کے اب تو اللہ کی طرف سچی توبہ کر لو اور استغفار کی طرف آ جاؤ گزات بڑی غفور الرحیم ہے وہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے معاف کرنا چاہتا ہے تب ہی تو اس قسم کے حوادث بندوں کو دکھاتا ہے کہ پروردگار کے حکمت بعض لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں وہ لوگ اگر مومن تھے صاحب عقیدہ تھے عمل صالح کرنے والے تھے اس آزمائش میں وہ گزر گئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو صلاح دے گا نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان امتی امت ہی امت کہ میری یہ امت امت مرحرما ہے رحم کی گئی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق لئی صلاح کا ذاب الفی میری اس امت کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہے قیامت میں عذاب نہیں ہے یہ کون سی امت ہے جو سچے عقیدے پر قائم ہو عمل صالح پر قائم ہو جن کا عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع پر ہو سنت کے مطابق ہو وہ کفر سے شرک سے بدر سے محسوتوں سے گریزاں ہوں ہر وقت توبہ اور استغفار کرنے والے ہوں فرمایا کہ انہیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا ان کا عذاب دنیا میں ہے اور وہ کیا ہے والفتن زلزلوں کے ذریعے ہلاکت اور فتنے مختلف فتنوں میں مبتلا ہونا امراض ہیں مالی فتنے جانی فتنے مختلف آفات بلی یاد کے فضلے تو ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے آخرت میں عذاب نہیں ہے دنیا کے عذاب کی ایک شکل زلزلوں میں ہلاک ہو جانا اور زلزلوں میں تباہی کا شکار ہو جانا تو زلزلوں میں جو لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں اگر وہ نیک اور صالح ہیں تو ان کا انجام عند اللہ بہت ہی عمدہ جنت کی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں تکلیف دے دی اب وہ ہر تکلیف سے بچ گئے اور محفوظ ہو گئے لیکن جو لوگ بدعقیدہ ہیں شرکیات کا ارتکاب کرنے والے جبایات کا ارتکاب کرنے والے جمعیتوں کا ارتکاب کرنے والے وہ بھی اس زلزلے میں تباہ اگر ہوئے ہیں ان کے لیے یہ دوہرے اہذب کی ایک شکل ہے دنیا کا اہزاد بھی اور راخرت کا اہزاد بھی کیونکہ مشرق کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے کسی قسم کی رحمت کے مستحق نہیں ہے یہ جی انجام امت مرحومہ کے لیے ہے امت کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہے اور رحمت کے مستحق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فلم کرتے ہیں ہتائت گزار رفا شعار ہیں وہ لوگ رحمت کے مستحق نہیں ہیں جو شرک و بدعت کا ارتقاب کر کے اللہ کی غیرت کو تلکارتے ہیں اور معصیتوں کا ارتکاب کر کے اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی حکمت ہے اور پرور کی وہ امور جن کے اسرار کو وہی وہ جانتا ہے لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اسے ایک تنبیہ تصور کریں اپنے لیے کہ اللہ کا عذاب آیا اور ٹل گیا ہمارے قریب سے گزر گیا ورنہ ہم بھی منو مٹی تھلے بیٹھے ہوتے اس وقت میں گجرات میں تھا جس عمارت میں تھے اس کو جھولتے ہوئے ہم نے دیکھا اور ایک بلند و بالا عمارت اگر گر جاتی تو کچھ باقی نہ بچتا ایک تمبی جو اللہ باپ نے فرما دی کہ توبو اللہ توبۃ النسوا اب تو آ جاؤ میری طرف خالص توبہ کر لو استغفار کر لو اللہ رب بڑا غفور رہ گئی توبہ اور استفار کر لو گے تو وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا میں وہ کردار انجام دیتا ہے جس سے مرنے کے بعد کا معاملہ صاف اور آسان ہو جائے وہ اپنی اوپر آخر کا بوجھ نہیں رکھتا آخرت کا بوجھ کیا ہے حقوق اللہ میں کو تھا نمازیں نہیں پڑھتا کیا پڑھتا ہے تو غفلت کے ساتھ کیا پڑھتا ہے تو خلاف سنت وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہیں حج فرض حج نہیں کرتا مال سے محبت کہ کون یہ پانچ چھ لاکھ روپے خرچ کرے روزے نہیں رکھتا یہ حقوق اللہ کی کوتا ہی وہ یہ آخر کا ببال اس کے سر سرب خائم ہے یا پھر حکوقل باد میں کوتا ہی کسی کا مال کتھی لیا ادا ہی نہیں کرتا ادا کرتے کی سوچتا ہی کسی کا کام کرنے کے لیے رشوت لے لی یہ سب آخرت کا بوجھ اپنے سر پہ لاد رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشوت دینا فرض ہے رشوت کے بغیر کام کرنا ناجائز یہ مفتی رشوت کے حلال ہونے کا فتویٰ دے ایک انسان رشوت لے بڑی معصیت ہے رشوت کو حلال سمجھے یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حرام کو حلال سمجھ لینا کفر یہ آخرت کے بوجھ ہیں بندوں کے مال کے تعلق سے ان کے حق پر ڈاکا ہے یہ ایک شخصیبتیں کرتا ہے نمیمے اور چغلیاں کرتا ہے بہتان ترادیاں کرتا ہے قبو کے کے تعلق سے یہ آخرت کا بوجھ اپنے سر پہ لاد رہا ہے ایک خالص مومن کی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آخرت کے معاملے کو صاف رکھتا ہے جو کچھ ہو چکا اس پر توبہ کرتا ہے جن بندوں کی حق تلفی کی ہے ان سے اپنا دامن بڑی کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے موت اچانک آ سکتی زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے یا بندہ کسی متحدی مرض کا شکار ہو سکتا ہے ہمارا کراچی تو کئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے ایسے ایسے امراض ہیں جن کا کوئی علاج ہی نہیں اچانک بیٹھے بیٹھے موت کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے لیکن ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم پر یہ وقت آئے تو آخرت کا معاملہ پاک صاف ہو چکا ہو کیونکہ یہ زلزلے تو کچھ بھی نہیں یا ستر اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ ان نہ زلزلہ تصاعت شعی ال قیامت کا زلزلہ ہے قیامت کی ہال نہ وہ شعر عظیم ہے وہ ناقابل برداشت ہے یہ تو دنیا کے زلزلے ہیں جو کائنات کے نظام کو تہ بالا کر دیتے ہیں لیکن ایک زلزلہ اور بھی آنے والا ہے جو قیامت کا زلزلہ ہے سور پھوکا جائے گا اور یہ دنیا و برباد ہو جائے گی جب سالوں نے کہنے جکوربی نصف یہ پہاڑ جو ہیں اللہ ان کو ذرے بنا کر اٹھا لے گا زمین کے سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے مٹ جائیں گے اور یہ زمین جو ہے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی ایک دانا بھی گھاس گانا ہوگا چٹیل میدان ہوگی یہ اخر بھی زلزلہ ہے زلزلہ کیا ہے زمین کے اندر کی ایسی حرکتیں زمین کے نیچے سے ایسا تغیر جو رونما ہو اور وہ زمین کے اوپر فساد ببا کر دے دنیا میں زلزلے آتے ہیں اور بڑی تباہی پھیلا دیتے ہیں لیکن قیامت کا زلزلہ بڑی ہاؤلناک شہر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لزلے کی شدت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب الز آدم علیہ السلام کا پکارے گا کہ اے آدم آدم کہیں کہ لبیک ربی وسا دئی بل خیرو میرے رب لبیک حاضر ہوں اور حاضری کی سہادت چاہتا ہوں اس اعتراف کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے اللہ فرمائے کہ فرما کر کے جہنم کا لشکر نکالو تمہاری ساری اولاد جمع ہے میدان محشر میں سارے افورین و آخرین ہیں درا جہنم کا گروہ نکالو آدم السلام عرض کریں گے وہ مابار یار ہم اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے جہنم کا لشکر کیا ہے اللہ پاک فرمائے گا من کل بنک اللہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کا گروہ ہے اور صرف ایک جنتی ہے یہ پورا میدان ہے ماشا آپ کی ضروریت سے بھرا ہوا ہے جہنم کے گروہ تیار کرو اور ان کو جہنم کی طرف روانہ کرو حضر السلام عرض کریں گے یار جہنم کا گروہ کیا ہے فرمایا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے یہ ہے قیامت کی ہولنا کی جس کی اللہ کے بہم بند نشاندہی فرمائی قیامت کا وہ سلسلہ جو لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا کہ کون بچے گا کس کو نجات ملے گی جہاں یہ تناسب ہو کہ ہزار میں سے ایک جنتی اور نو سو ننانوے جہن یہ وہ زلزلہ ہے وہ عذاب شدید جس کی کون تاب لا پائے گا اور کون وہاں پر استقرار جو ہے وہ اختیار کر سکے گا یوم ہوئی ہے تبھی انہوں دائی کے پیچھے چل پڑیں گے یہ داع کس علیہ السلام اللہ کی وہ فرشت جو سور پھون گے اور سور پھکنے کے بعد یہ ثانیہ دوسرا سور پھونکیں گے جب تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے کمروں کے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے یہ نفخہ ثانیہ اس علیہ السلام سور پھونکیں گے اللہ کے عمر سے اور سور پھونکنے کے بعد کوئی انتظار نہیں ہوگا اس طرح فیل لوگوں کو پکاریں گے کہ لوگ لوگوں چلو میرے پیچھے یتبعون تریا اب یہ سارے لوگ مجبور ہوں گے اس دائی کے پیچھے چلنے پر اس رفید علیہ السلام عرص مشرے کی طرف جائیں گے اور ساری کائنات کے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے لا بجال کوئی دائیں بائیں نہیں بھاگ سکے گا کوئی کہیں غائب نہیں ہو سکے گا سب اسرافید علیہ السلام کے پیچھے چلتے جائیں گے اور غائب کیسے ہو بچا کل کا نفس مایا سائیک شہید ہر شخص اس طرح آئے گا کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی ایک سائق اور ایک شہید سائق اس کو ہانکے گا معاشر کی سرزمی کی طرف اور شہید فرشتہ اس کے کرتوتوں کی گواہی دے گا کہ جس شخص پر میری ڈیوٹی ہے اس کے یہ اعمال تھے یہ احمد تھے دنیا سنے گی کیسے وہ دائیں بائیں بھاگ سکے گا پھر سرزمین مشر بالکل ہموار اور برابر ہوگی نہ تو کوئی ٹیلہ اور پہاڑ ہوگا کہ اس کی آڑ میں کوئی چھپ سکے اور نہ کوئی گڑا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی داخل ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بخر دل اردو افخال پر یہ زلزلہ آئے گا یہ دنیا کا زلزلہ نہیں ہے دنیا کے زلزلے بھی تباہی پھیلا دیتے ہیں مگر یہ زلزلہ سب سے ہولناک ہوگا دنیا کے زلزلوں کو دیکھ کر تمہاری توجہ آخرت کے زلزلے کی طرف مبزول ہونی چاہیے بخر دل اردو اصخانہ جو یہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی یہ اسخال سے مراد دو چیزیں ایک قبروں کے مردے جو زمین کے اندر دفن ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے جب قیامت قائم ہوگی ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے نکلیں گے اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور بعض آثار کے مطابق اپنے خزانے اگل دے گی چاندی اور سونے کے ڈھیر لگ جائیں گے انسان یہ ڈھیر دیکھے گا اب کھڑا ہو کر پشتائے گا کہ ان چاندی اور سونا کی خاطر اس دنیا کی سربت کی خاطر میں نے چوری کی اور ڈاکے ڈالے اس دنیا کی سربت کی خاطر میں نے رشتے توڑے اس دنیا کی سربت کی خاطر میں نے گناہ اور معاشیتیں مول لیں اب یہ خزانے بکھرے ہوئے اے انسان جمع کر لے جمع کرنا چاہتا ہے لیکن قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ ان خزانوں کی طرف کوئی توجہ نہ ہوگی قیامت کی ہال نہ کی اس کے پیش نظر ہوگی کافی افسوس ملے گا کہ اس دنیا کے مال کی خاطر میں کیا کیا حرکتیں کرتا رہا اور کیا کیا نافرمانیاں کرتا رہا اب مال کی طرف کوئی توجہ نہیں یہ زمین کی شربتیں باہر آ جائیں گی اور انسان کی کوئی توجہ اس مال و دولت کی طرف نہ ہوگی بخال اور انسان اما انسان کہے گا ارے اس زمین کو کیا ہو گیا زمین کے پہاڑ کہاں گئے زمین کے باغات کہاں گئے زمین کے درخت کہاں گئے زمین کی وادیاں کہاں گئیں زمین کے گڑھے کہاں گئے سمندر اور نہریں کہاں گئیں کچھ نہ ہوگا زمین ہموار ہوگی میری کوٹھیاں کہاں گئیں میرے پنگلے کہاں گئے سب کا سب تباہ برباد ہو چکا ہوگا کیونکہ ایسا ہولناک زلزلہ اللہ کے باقی نہ بچے گی یہ قیامت کا بخو ہے سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ تباہ و برباد ہو جائیں گے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی وجہ کیا ہوگی وجہ اللہ کا غزب اللہ کا غصہ غزب کیوں؟ اس غصے کا سبب کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث قائم اللہ اللہ نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک بھی صاحب توحید ہو جب تک ایک مواحد انسان زندہ ہے قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس موحد سے اتنی محبت کہ اس موحد کی خاطر سورج پلو ہو رہا اور غروب ہو رہا ہے چاند کا نظام ستاروں کا نظام اور زمین کی کھیتی باڑیاں اور نہری اور سمندر ہر چیز رواں دوا ہے ایک بندے کی خاطر جب وہ بھی قبض ہو جائے گا اور وہ بھی ختم ہو جائے گا ہر طرف مشرق ہوں گے شر کرنے والے ہوں گے اللہ کے باغی اور تاغی ہوں گے اللہ کے قصب کو دلکارنے والے تو اللہ کا امر آ جائے گا سور پھونک دو سور بلا تاخیر پھونگا جائے گا اور قیامت اس زلزلے کی صورت میں رونما ہوگی تو پھر دنیا کے زلزلوں کو دیکھ کر ہماری توجہ آہد کے زلزلے کی طرف مبزول ہونی چاہیے شعی الم یہ شعیع عظیم ہے کئی فرد ان کا فرد ہو یومان شعیبا اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے اور اللہ رس کے رسول کی نا کرتے رہو گے تو اس دن کی دہشت سے کیسے بچو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بھی مارے غم کے بوڑھا ہو جائے گا حالانکہ بچے کے کوئی احساسات نہیں ہوتے مگر اس پر بھی یہ ہول ناگی ایک چھاپ بن جائے گی اور اس دن کی ہول ناگی کو دیکھ کر یہ معصوم جان بھی بوڑھی ہو جائے گی اور دل اسواد الرحمان رحمان کے لیے آوازیں پست ہو جائیں گی کسی کی آواز نہیں نکلے گی یہ رض میشر کا تصور ہے وہ نقشہ جو اللہ نے پیش کیا فلاں تسم و سنیں گے صرف ان لوگوں کی آواز سنیں گے جن کو اللہ ندا کرے گا کہ آؤ حساب کے لیے اے فلاں ابن فلاں آؤ اپنا حساب دینے کے لیے اب وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے حساب دے کر جانے والوں کی قدموں کی آہٹ حساب دینے کے لیے آنے والوں کی قدموں کی آہٹ یہ ہمس کا ایک معنی ہے کہ سوائے ہمس کے آپ کوئی آواز نہ سنیں گے یہ ساری آوازیں بالکل خاموش ہو جائیں گی کس کے لیے در رحمان, رحمان کے لیے کسی اور کے لیے نہیں سمجھ لو اللہ کے بندو دنیا میں جن جن کو تم پکارتے ہو لات و منا تو نہیں کسی جن اور پیرو پیغمبر کے لیے نہیں کسی حجر اور شجر کے لیے نہیں ساری آبادیں گی رحمان کے لیے اسی مقام کو پڑھ کر توحید کی طرف آ جاؤ کہ اللہ ہی مالک الملک ہے خالق اور رازق ہے اسی کو حساب دینا ہے اسی کی طرف جانا ہے کسی ہولناک منظر کو دیکھ کر عقیدہ توحید کی طرف آ جاؤ آوازیں کسی پیرو پیمبر کے لیے پست نہیں ہوں گی ارے پیرو پیمبر بھی اسی فیرست میں کھڑے ہوں گے جہاں پر عام لوگ کھڑے ہوں گے نفسی نفسی کا علم ہوگا کوئی فرق نہ ہوگا فرق اور مراتب ظاہر ہوں گے حساب و کتاب کے بعد کسی منظر کو دیکھ کر کہ رحمان کے لیے ساری آوازیں پست ہوں گی ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا نس پرائن ہونا چاہیے کہ کسی اور کے لیے نہیں صرف رحمان کے لیے ہم جن جن کو پوچھتے ہیں پکارتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں استعانت کرتے ہیں ان میں سے کسی کا جو ہے وہ کوئی وہاں راج نہ ہوگا نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ کسی کے لیے واد بست ہوگی صرف رحمان کے لیے ہوگی یہ مخروی زلزلوں کی ایک تصویر ہے جو کتاب و سنت نے پیش کی یو ہمارے دن تو حقیہ جس دن یہ زمین اپنے سائے راز اگل دے گی اپنی خبریں بیان کر دے گی کیونکہ انسان پوری عمر اس زمین کے پشت پر گزارتا ہے اور یہ زمین جو ہے اس کے ایک ایک عمل کی رازدان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن جب زبانوں پر مہر لگا دے گا تو زمین کو آرڈر جاری کرے گا کہ تو بول اس انسان کے راز اگل دے تو اس کی امین ہے تیرے سینے میں اس انسان کے سارے راز ہیں تجھ پہ کھڑے ہو کر یہ کیا کرتا رہا کہاں جاتا رہا کیا کھاتا اور پیتا رہا کن اعمال کا انتخاب کرتا رہا خوابوں یا برائیاں ہوں پھر یہ زمین بھی رات اگل دے گی ایک ایک خبر بیان کر دے گی پورے میدان محشر میں محشر کے تمام افورین و آخری اس بیان کو سنیں گے سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے تو یہ اخروی زلزلہ ہے جس کے بعد کے آسار کتاب و سنت نے بیان کی ہے طاقت کیا ہے یا ربکم لوگ تقور پرہیزداری کی زندگی اختیار کر لو زلزلہ تصاویر شی قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک ہولناکش ہے اور وہاں بچاؤ جو ہے وہ تببہ کی صورت میں ہے تصوت ہو فن خیروا زاد راہ تیار کر لو اس طویل سفر کا ہم تمہیں بتائی دیتے ہیں کہ آخرت کا زاد را جو ہے وہ تقوی ہے اور تقوی کے علاوہ کچھ نہیں یہ مال و متا نہیں ہے مال و منال نہیں ہے یہ دنیا کے عہدے نہیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے تم سچ اور جھوٹ کے تلابے ملاتے ہو رشوتیں دیتے ہو بے تحاشا مال خرچ کرتے ہو الیکشن سرفے ہیں بلدیاتی انتخابات اور آپ دیکھیں ان امیدواروں کو ایک چھوٹی سی سیٹ کے حصول کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کس قدر انحرافات اور کس قدر معاشیتوں کا زمین سے آسمان تک جھوٹ کے گلابے ملانا اللہ اکبر لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز زاد نہیں زاد صرف تخوا ہے اللہ کا خوف ہے اعمال ہمارے سالحہ ہے اور توحید خالص ہے تو اس ہلکے عذاب کو دیکھ کر اس آخرت کے عذاب کا سوچو اس ہلکے زلزلے کو دیکھ کر اخر بھی زلزلے کا سوچو اور سوچنے کا صرف یہی معنی ہے کہ سابقہ زندگی سے توبہ بار استفار کر لو رجوع کر لو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کمر بستہ اور مستعد ہو جاؤ توہین خالص کو اپنا لو اور تقوی ہمارا راہ بن جائے وہی دنیا اور آخرت کا محافظ ہے اور وہی انشاءاللہ اللہ کے عمر سے نجات دہندہ ہے اللہ پاک ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں خالد رجوع اختیار کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں عامال صالح ہے اور تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے اللہ رب العزت ایک ایک عمل میں اپنے پیارے پیغمبر کی تبع کی توفیق دے شرک سے بچائے بدر سے بچائے ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے عمبر کی محبت سے لبریز ان الحمد رب العالمين